أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين هم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون في كفابه شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسلي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين مقصد سورہ احقاف کا شرک و دعا کی نفی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے گیارہ شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کی صورتوں میں دس شبہات ذکر کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے سورہ احقاف میں گیارہواں شبہ ہے اصل دعوے پر جو سور حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلث ن لین و قال رب کُمدعنی استجبل اللہ اللہ فدعہ مخلصین لہ الدین پھر اس دعوے پر جو آنے والی چھ سورتیں تھیں تو ان میں مختلف شبہات وہ ذکر کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے اس صورت میں گیارہواں شبہ ہے کہ جنہیں ہم پکارتے ہیں تو وہ آڑے وقت میں کام آتے ہیں اور ان کے پہلو میں نجات ہے اور ان کے دامن میں نجات ہے اسی لیے ہم انہیں پکارتے ہیں تو اس پر قوم عاد کی مثال ذکر کی گئی ہے اور آیت 28 میں جواب دیا گیا ہے فلولہ نسر تخد مندون اللہ قربان علیہ قوم عاد نے بھی یہ آڑے وقت کے لیے ہی انہیں الہ بنایا تھا اور وہ اپنی حاجتوں میں انہیں پکارتے تھے لیکن وہ کچھ کام نہیں آئے اور ان کی کوئی مدد وہ نہیں کی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے یہ صورت گزشتہ چھ صورتوں کا خلاصہ بھی ہے اور اس میں ماقبل صورتوں کی تلخیص ذکر کی گئی ہے گزشتہ آیات میں قرآن کی عظمت ابتداء میں ذکر کی گئی یہ قرآن مجید کی عظمت وہ ذکر کی گئی پھر اس کے بعد مطالبہ دلیل کیا گیا کہ جنہیں تم پکارتے ہو یہ آیت نمبر چار میں مطالبہ دلیل کیا گیا کہ جنہیں تم اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو بتاؤ کوئی دلیل عقلی بتاؤ کوئی دلیل وحی بتاؤ دلیل نقلی بتاؤ کوئی ایک دلیل تو لے آؤ قرآن نے تو اپنے دعوے پر عقلی دلائل بھی ذکر کیے وہی دلائل بھی ذکر کیے دلائل نقلیہ بھی ذکر کیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بتاؤ اور اگر دلیل نہیں ہے اور دلیل کے باوجود بھی تم انہیں پکار رہے ہو اپنی حاجتوں میں تو تم سے بڑا گمراہ نہیں ہے ومن اضل الم اندون من من اللہ مَلْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَهُمْ عَنْ غافلون غَافِلُونَ الفاتحہ میں جب ہم ایہ کنستعین کی تفسیر پڑھ رہے تھے تو ایہ کنستعین کی تفسیر میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کے بغیر غیر کو پکارا جائے اپنی حاجتوں میں یہ تو اس کا وبال کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے تو وہاں پہ ہم نے تفصیل یہ بات ذکر کی تھی کہ قرآن یہ ان لوگوں پر طرح طرح کے فتوے لگاتا ہے اور یہ قرآن نے فتویٰ لگایا ہے قرآن کبھی انہیں الکافر کہتا ہے کہ جو غیر کو اپنی حاجتوں میں پکارتا ہے سورہ راد آیت نمبر چودہ اسی طرح قرآن نے مشرک کہا ہے سورہ فاطر آیت نمبر چودہ یہ آیت بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ قرآن اسے عدل کہتا ہے بڑا گمراہ اس میں تفضیل کے ساتھ سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ بڑا گمراہ ہے کہ جو اللہ کے بغیر غیروں کو پکارتا ہے کہ جوتا قیامت اس کی فریاد قبول نہیں کر سکتا بلکہ وہ اس کی پکار سے غافل ہے اور وہ اس کی پکار سے بے خبر ہے بلکہ کل کو یہی نیک بندے اور یہی اولیاء انبیاء یہ ان کے دشمن ہوں گے بروز قیامت اور ان کی عبادت کا انکار کر رہے ہوں گے ابسائت میں زجر ہے بے انکار القرآن زجر ہے بے انکار القرآن کہ اصل میں یہ جو توحید سے انکار کرتے ہیں یہ تو ان کو یہ جو یہ جو تپے ہوئے ہیں اور ان کو یہ تپش جو لاحق ہوئی ہے تو یہ قرآن کے انکار کی وجہ سے قرآن میں قرآن سے اصل میں منکر ہیں اور قرآن سے انکار کرتے ہیں اسی وجہ سے توحید ان پر برا لگتا ہے قرآن چونکہ توحید کے مسئلے کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے اسی وجہ سے قرآن کے ساتھ ان کی دشمنی ہے زجر دیا جاتا ہے بے انکار القرآن اور پھر اگلی آیت میں قرآن کے بیان کرنے والے پر فتویٰ وہ ذکر کرتے ہیں وحذات علیہم آیات نا بینات یہ جی کبھی تمہارے مشن کو غلط کہیں گے اور کبھی تمہیں غلط کہیں گے اور یہ کوئی یہ انہونی بات نہیں ہے تم سے پہلے دشمنوں نے تم سے پہلے قرآن کے دشمنوں نے پیغمبروں کے دشمنوں نے انہیں نہیں بخشا اللہ کی کتابوں کو نہیں بخشا بلکہ اللہ کو نہیں بخشا انہوں نے اور انہوں نے یہ اللہ پر بھی طرح طرح کے الزامات لگائے ہیں وہ ایک شاعر کہتا ہے مانج اللہ رسول معن من لسان ورا افق لوگوں کی زبانوں سے اللہ اور ان کے پیغمبر نہیں بچے تو میں کس باغ کی مولی ہوں اور میں لوگوں کی زبانوں سے کیسے بچ سکتا ہوں وحیدات علیہم آیات نا بینات اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح واضح اور آیات کے ساتھ بینات کی قید لگائی جاتی ہے یہ بینات یہ حال ہے یہ آیاتنا سے ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں بیناتن واضح واضح واضح واضح پڑھی جاتی ہیں یہ تتلا سے حال ہے جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں بیناتن واضح واضح یعنی کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں اباض لوگ کہتے ہیں کہ صرف بس مجرد ترجمہ جو ہے یہ پڑھا دیا جائے مجرد ترجمے سے اگر لوگوں کو چیزیں وہ سمجھ آتی ہوتی تو قرآن کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسی لیے بینات واضح واضح اور یہ وضاحت تب ہی ممکن ہے کہ بندے کو یہ قرآن کے ذریعے قرآن کی آیات کی تفسیر معلوم ہو وہ قرآن کو قرآن کے ذریعے وہ حل کر سکتا ہو قرآن کو حدیث کے ذریعے حل کر سکتا ہو قرآن کو اقوال صحابہ کے ذریعے حل کر سکتا ہو قرآن کو اقوال تابعین کے ذریعے حل کر سکتا ہو ویداتُ العلم آیات البینات اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں بیناتین واضح واضح تو قال ددین کفر و کے تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے اللہ کی کتاب سے انکار کیا ہے للحق قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں لما جا جب آئی ہے یہ کتاب ان کے پاس یا جب آیا ہے یہ حق ان کے پاس تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سحر مبین یہ کھلا جادو ہے اور آج تم پر بھی یہ فتویٰ لگائیں گے تمہارے درس کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو پتہ نہیں یہ کس زمانے سے یہ شروع ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اور لوگ یہ الگ بھی نہیں ہوتے اور آج چمٹے ہوئے ہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی جادو ہی کیا ہے اور ان کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا اثر ہے اور یہ قرآن کا کمال ہے انسان یہ اپنے فائدے کا بڑا حریث ہے تم انسان کے انسان یہ اس کا خیر ڈھونڈو اس کی اصلاح ڈھونڈو اس کی خیر خواہی تم تلاش کرو تم دیکھو کہ پھر تمہارا دشمن وہ تمہارا کیسا وہ تابے بنتا ہے جب تم خیر خواہی کرو گے اور تم لوگوں کا خیر تلاش کرو گے تو تمہارے دشمن بھی تمہارے تابے ہوں گے وجہ یہ انسان اپنے فائدے کا بڑا حریص ہے تم نے لوگوں کا فائدہ یہ آج تک کوشش نہیں کی تم نے لوگوں کی خیر خواہی نہیں کی اسی وجہ سے جب اوروں کے سامنے قرآن کے لیے بیٹھتے ہیں اور قرآن کی تابیداری کرتے ہیں تو تمہیں یہ جادو نظر آتا ہے یہ قرآن کا اثر ہے ہادا سحر مبین یہ کھلا جادو ہے تمہارے مشن کو یہ غلط کہیں گے اب زجر بے انکار الرسالہ ام یقول و نفترا بلکہ کہتے ہیں ام بمان بل ہے صرف قرآن کو یہ جادو نہیں کہتے بلکہ اور بھی اس کے اوپر بھی ترقی کرتے ہیں یہ ام یقول ان بل اضراب کے لیے بلکہ کہتے ہیں افطرا ہو گھڑا ہے اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ اس پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ کتاب گھڑی ہے یہاں پہ تین جوابات یہ دیے جاتے ہیں اور تینوں جوابات یہ قل کے ذریعے یہ دیے گئے ہیں ایک جواب یہ کل انف ترئی تو فلا تم لون علی من اللہ شعیٰ دوسرا جواب اگلی آیت میں قل ما کن تو بد آم من رسولی و ما ادری مایوف آلبی ولا بکم اور تیسرا جواب اگلی آیت میں یہ کل ارائے تم من عند اللہ و کفر تم بھی و شاہد شاہ تم بنی اسرائیل یہ تین جوابات اس اعتراض کے یہ دیے گئے ہیں یہ قرآن کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے دراصل یہ یہ قرآن کی کوئی تنقیز بظاہر نہیں ہے بظاہر اسے جادو جو ہے یہ کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں یہ اس بات اصل میں یہ بھی قرآن کی خوبی ہے کہ یہ لوگوں پر اثر کرتی ہے اسی لیے اس اعتراض سے تعرض نہیں کیا لیکن جب قرآن کے بارے میں یہ کہا کہ اس کتاب کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو اس کے تین تین جوابات یہ دیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے اعتراض میں ایک گونا قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن بڑا اثر رکھتی ہے اور اس کتاب میں بڑا اثر ہے اسی لیے اس اعتراض سے قرآن نے سرے سے تعرض ہی نہیں کیا لیکن اس اعتراض کے تین تین جوابات دیے جا رہے ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر کہ اگر میں نے گھڑا ہے اس کتاب کو تو ان شرطیہ کا جواب محضوف ہے کہ اگر میں نے گھڑا ہے اس کتاب کو تو اس کا وبال مجھ پر ہی ہے اس کا نقصان مجھ مجھے ہی ہے اگر میں نے اس کتاب کو گڑا ہے تو اللہ ہی مجھے اس کی سزا دیں گے اس کا وبال مجھ ہی پر ہے قرآن میں جگہ جگہ یہ جزا یہ بھی ذکر ہے اور جب وبال مجھ پہ ہے اس کی سزا مجھے ہی دی جائے گی کیونکہ اللہ پر جھوٹ بولنا اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا جرم ہے تو اگر میں اس جرم کا ارتقاب کر رہا ہوں تو اللہ ہی مجھے اس کی سزا دے گا اور اس کا وبال مجھ ہی پر ہے اور جب مجھ ہی پر اس کا وبال ہے مجھے ہی اس کی سزا ملے گی فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئَا یہ آگے آنے والا یہ جملہ یہ اسی جزا پر یہ دلالت کرتا ہے کہ اگر اللہ مجھے ہی سزا دے گا تو فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئَا پس تم مالک نہیں ہو لی میرے لیے من اللہ اللہ کے عذاب سے شیئن ذرہ برابر یعنی تم پھر مجھے اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اور مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے لیکن اس میں ایک جانب یہ اگر اپنے آپ پر وبال کا ذکر ہے لیکن اس میں دوسری جانب وہ بھی شامل ہے یہ اگر ایک پہلو میں یہ ہے کہ اگر میں اللہ پر جھوٹ بولوں تو یہ تو بڑا جرم ہے اور اگر خدا نخواستہ میں اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں تو اس کا وبال مجھ پر پڑے گا اور کوئی بھی مجھے اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے گا لیکن یہاں پہ درپردہ ایک دوسرا پہلو بھی شامل ہے اور وہ یہ کہ اگر میں سچا ہوں اور واقعی پیغمبر سچے ہیں اور یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے اور یقیناً اللہ کا کلام ہے تو تم لوگ جو اس قرآن پر یہ تبصرے یہ پاس کر رہے ہو کہ اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑا ہے اور یہ جادو ہے تو سوچو کہ اگر مجھ پر میں اللہ پر جھوٹ بول کر اس کا وبال مجھ پر پڑے گا اور اگر میں سچا ہوں اور قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے اور تم اس کے اس سے انکار کرتے ہو تو پھر سوچو تمہارا حشر کیا ہوگا ساتھ میں یہ بھی شامل ہے اور یہ تبلیغ کا طریقہ ہے ہوا اعلم بما فیزو نفی ہی اور یہ اللہ خوب جانتا ہے بما اس بات کو توفیزو نفی ہی کہ تم مشغول ہوتے ہو فی اس میں یہ جو تم بکواس کر رہے ہو قرآن کے بارے میں اور مجھ پر یہ الزام عائد کرتے ہو اللہ تم سے تمہارے حال سے خوب واقف ہے اور یہ قرآن کا انداز ہے کہ قرآن اپنے مخاطب کو تخویف بالعلم دیتا ہے اللہ کے علم کے ذریعے ڈراتا ہے کہ وہ تم سے غافل نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے حال کو خوب جانتا ہے ہوا علم و بیما تو نفی اور یہ اللہ خوب جانتا ہے بما اس بات کو کہ تم مشغول ہوتے ہو فی اس میں تو افاظہ سے افاظہ اصل میں اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں اسی طرح انڈیلنے کو کہتے ہیں لیکن جب اس کا استعمال باتوں کے لیے ہوتا ہے بات مراد ہوتی ہے تو پھر اس کے معنی مشغول ہونے کے آتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ اللہ خوب جانتا ہے سورہ بقرہ میں وہاں پہ جب بندہ عرفات سے آتا ہے یا اسی طرح عرفات سے آتا ہے تو قرآن نے وہاں پہ ثم افیض من حیث افاظ الناس وہاں پہ افیض افاظ عرفات سے واپس لوٹنے کو یہ کہتے ہیں اسی طرح تواف افاظ یہ تواف زیارت کو کہتے ہیں یعنی وہ تواف کے جس کے کرنے کے بعد بندہ واپس لوٹتا ہے ہوا اعلم بما تفیضون فیہی یہ اللہ خوب جانتا ہے بما اس بات کو کہ تم مشغول ہوتے ہو فی ہی ان باتوں میں یعنی اللہ تمہاری باتوں سے کوئی غافل نہیں ہے اور وہ تمہاری باتوں سے خوب واقف ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو کوئی اور کسی اور کو تو پتا نہیں تو قرآن کہتا ہے کفا بھی ہی بینی وبینکم اسی طرح اس پیغمبر کی رسالت پہ کہ یہ پیغمبر حق ہے یہ قرآن حق ہے اس پر اگر کوئی اور گواہ نہ بھی ہو کفا بھی شہید و بین اور, اور تمہارے درمیان اگر کسی اور کی گواہی قرآن کی حقانیت پہ پیغمبر کی حقانیت پہ نہ بھی ہو صرف اللہ کی گواہی کافی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں جیسے عام طور پہ آپ سنیں گے کہ کفا بہی میں کہ یہاں پہ یہ جو ہاضمیر ہے جس طرح دیگر جگہوں پہ کفا باللہ تو کہتے ہیں یہ با یہ زائد ہے با بالکل زائد نہیں ہے اور کفا کے فائل پر کہتے ہیں کہ یہ با یہ زائد ہے اور ہاضمیر اللہ کی طرف راج ہے یہ بالکل زائد نہیں ہے یونس میں ہم نے اور جگہ جگہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں مشہور نحوی فرا معنی القرآن میں وہ ذکر کرتے ہیں اور مفسرین نے ان کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ اصل میں یہ مبالغے کے لیے آتا ہے اسی لیے ہم مبالغے کا معنیٰ کرتے ہیں قرآن میں بلا ضرورت کسی حرف کو زائد قرار دینا یہ قرآن کی کوئی اس کا کوئی احترام نہیں ہے اور بلا ضرورت ایک حرف کو ایک لفظ کو زائد نہیں کہنا چاہیے کفا بھی شہیدم بینی و بین کافی ہے خاص اللہ اسی لیے ہم مبالغ کا معنی کرتے ہیں خاص اللہ کافی ہے شہیدن گوا بینی و بین میرے درمیان اور تمہارے درمیان وہول غفور الرحیم اور یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے جب یہ لوگ قرآن پر اتنے الزامات لگاتے ہیں تو انہیں ہلاک کیوں نہیں کیا جاتا تو اس جملے میں جواب ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے دشمنوں کو وہول غفور الرحیم اور یہ اللہ بخشنے والا اور مہروبان ہے تو پہلے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر میں قرآن پر جھوٹ بول رہا ہوں اور قرآن پر میں افطرا کر رہا ہوں تو اس کا نقصان مجھ پر ہے اور اللہ میرے حال سے واقف ہے وہ تمہارے حال کو بھی خوب جانتا ہے تمہارے حال کو بھی خوب جانتا ہے میرے حال کو بھی خوب جانتا ہے اور ہمارے اور درم تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور ہمارا معاملہ یہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے یہ ایک جواب ہے اب دوسرا جواب تم لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہو مجھ پر یہ الزام عائد کرتے ہو تو کیا میں پہلی مرتبہ دنیا میں کوئی پیغمبر وہ آیا ہوں کیا میں کوئی انوکھا رسول ہوں کیا میں کوئی نئی چیز لایا ہوں کیا مجھ سے پہلے پیغمبر نہیں آئے دنیا میں کیا مجھ سے پہلے کتابیں نازل نہیں ہوئی بلکہ مجھ سے پہلے بہت سارے پیغمبر یہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور مجھ سے پہلے بہت سارے لوگ یہ بہت کتابیں آئی ہیں اور میں کوئی انوکھا رسول یہ نہیں ہوں کل کہہ دیجئے پیغمبر ما کنت تو من آم نر رسولے میں نہیں ہوں کوئی انوکھا میں نر رسولی پیغمبروں میں سے میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں کہ دنیا میں یہ رسالت اور نبوت یہ مجھ سے شروع ہوئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی اور نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کل ما تو بد من نر رسولے کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں نہیں ہوں کوئی انوکھا من رسولی پیغمبروں میں سے لفظ بدعت قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ یہ استعمال ہوا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 117 کے تحت بدیع والارض وہاں پہ یہ لفظ بدیع استعمال ہوا تھا وہاں پہ ہم نے بدعت کی وضاحت کی تھی بدعت اصل میں لغت میں کہتے ہیں اظہار کو جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے قول میں آتا ہے جب انہوں نے با جماعت تراویح کی جماعت وہ کڑی کی حضرت ابی ابنقاب رضی اللہ تعالیٰوں کی امامت میں تو حضرت عمر نے اس موقع پہ فرمایا تھا نعمت البدعت تو حاضی تو وہاں پہ مطلب کیا ہے کہ یہ اچھا اظہار ہے اس کا مطلب نہیں کہ حضرت عمر نے کوئی تراوی کی بدعت وہ ایجاد کی تھی بلکہ یہاں پہ اس اچھے فیل کے اظہار کو انہوں نے بدعت کہا ہے اچھے فیل یعنی جو باجماعت تراوی تھی اس کے اظہار کو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے اور اسے انہوں نے بدعت کہا ہے اصل میں باجماعت تراویح ایک عارض کی وجہ سے باجماعت تراویح کو ترک کیا گیا تھا اور اللہ کے پیغمبر نے بخاری کی روایت میں تین راتیں اللہ کے پیغمبر وہ نکلے تھے رمضان میں اور انہوں نے رات میں نماز پڑھائی تھی لیکن اس حدیث میں بخاری اور مسلم کی روایات میں ان میں عدد منقول نہیں ہے اسی لیے آج امت میں جو بیس اور آٹھ کا یہ اختلاف چلا آ رہا ہے تو اصل میں اس روایت میں عدد منقول نہیں ہے اللہ کے پیغمبر نے تین راتیں باجماعت نماز نماز پڑھائی اور ہر رات دوسری رات سے لوگوں کا مجمع بھی وہ زیادہ ہوتا تھا اور یہ آخری عشرے میں تین رات اللہ کے رسول نے پڑھائی ہیں لوگوں کا مجمع وہ بھی بڑھتا جاتا تھا اور تیسری رات تو اتنی طویل نماز پڑھائی ہے کہ صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ حتا کہ ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ہم سے سہری جو ہے وہ فوت نہ ہو جائے اور پھر چوتھی رات لوگ اس سے بھی زیادہ جمع ہوئے لیکن اللہ کے اور لوگ کھانستے بھی رہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ نکل آئیں اور اللہ کے پیغمبر وہ لوگوں کا وہ کھانسنا وہ عائشہ میں یا دیگر, دیگر جو امہات المومن کے گھر تھے تو ان میں وہ لوگوں کا کھانسنا وہ بھی سن رہے تھے لیکن وہ باہر نہیں نکلے اور چوتی اور چوتھے دن اللہ کے پیغمبر صبح فجر کی نماز کے لیے وہ نکلے اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگوں کا حال مجھ پر پوشیدہ نہیں تھا اور یہ عبادت بڑی مزیدار عبادت ہے لیکن میں اس وجہ سے نہیں نکلا ولیکن خشیتو ان خشی تو مجھے ڈر لاہی کُوا کہ کہیں یہ نماز تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے اور کہیں پھر تم اس کے ادا کرنے سے وہ عاجز نہ آ جاؤ اسی لیے اربعہ اس پر متفق ہیں کہ یہ نماز یہ سنت موقع ہے سنت مؤقدہ سنت مؤقدہ اس کی تعریف کہا کرتے ہیں کہ ما علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤقدہ ہر وہ عمل کہ جس پر اللہ کے پیغمبر نے موازبت فرمائی ہو یعنی انہوں نے ہمیشہ کیا ہو تو تراویح پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو تین راتیں پڑھائی ہیں اللہ کے پیغمبر نے اسے ہمیشہ تو نہیں پڑھایا اسی لیے فقاہ کرام اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر وہ چاہتے تھے کہ میں اس نماز کو کنٹینیو کروں اور اسے جاری رکھوں لیکن فرض ہونے کے خوف سے انہوں نے اس عمل کو ترک کر دیا ورنہ ان کی خواہش تھی کہ میں اس عمل کو اسی طرح ہمیشہ جاری رکھوں لیکن کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اسی چیز کو فکائے کرام نے اسی سے استدلال کیا ہے کہ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ اسے جاری رکھیں اسی لیے وہ اسے سنت موقع وہ کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی عمل کو دوبارہ اپنے دور میں جاری کروایا حضرت ابوبکر صدیق کا دور چونکہ اس میں کافی فتنیں وہ رنما ہوئے تھے تو اسی وجہ سے صحابہ اکرام کو یکجا اکٹا کرنا اور یہ عمل یہ ممکن نہ ہو سکا دو سال اور چند مہینے یہ ان کی خلافت رہی پھر حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئی جب امن ہوا تو حضرت عمر نے سارے لوگوں کو کیونکہ جب وہ مسجد آئے تو لوگ ٹولیوں کی شکل میں وہ نمازیں پڑھ رہے تھے اسی لیے انہوں نے ایک امام کی جماعت میں ان, ان سارے ٹولیوں کو اور الگ الگ متفرق نماز پڑھنے والوں کو ایک امام کی اقتداء میں انہوں نے جمع کیا اور جب جمع کیا تو اسی کو انہوں نے کہا نعمت البیداتی یعنی وہ جو ایک اچھا فعل تھا اللہ کے پیغمبر کا اور ان کی خواہش بھی تھی با جماعت تراوی تو وہ جو ایک عارض کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑا گیا تھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے تو میں نے اس فیل کو اس کو دوبارہ میں نے ظاہر کر دیا اسی لیے اس پر بدعت کا اطلاق کیا ہے اور یہ یاد رکھیں شریعت میں کوئی اچھی اور بری بدعت نہیں یہ جو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے بیدات کی تقسیم حسنہ اور سیاح یہ لغت کے اعتبار سے ہے جس طرح حضرت عمر نے نعمت تو اسے اچھی بدعت کہا ہے تو یہ لغت کے اعتبار سے ہے لغت میں بدعت کو اظہار, اظہار بدعات کے معنی اظہار کے ہیں جبکہ شرعی بدعت میں اچھی اور بری کی کوئی تقسیم نہیں ہے بلکہ حدیث کے مطابق کل بے داتالہ ہر بدعت گمراہی ہے وہ منطق میں ہم کہتے ہیں کہ یہ موجبہ کلیہ سور ہے موجبہ کلیہ کا لفظ کلو اس کا مطلب یہ کہ کل بدعتن ضلال اب جو کہتے ہیں کہ بعض بدعت وہ حسنہ ہوتی ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے اس قول کو ٹکراتا ہے اور اس کے معارض وہ قول ذکر کرتا ہے کہ بعد البدعت ليس بالضلال یعنی مطلب یہ کہ وہ سالبہ جزیہ وہ ذکر کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے قول کے برعکس قول کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ کہتا ہے کہ بعض بدعات وہ گمراہی نہیں ہے بلکہ وہ حسنا ہے اسی لیے وہ جو حسنا اور سیاح کی تقسیم آتی ہے تو وہ لغوی بدعات میں شرعی بدعات میں اچھی اور بری کی کوئی تقسیم نہیں بلکہ شرعی بدعات ہر بدعت گمراہی ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے من عہد صفی امرنا بخاری کی روایت میں من احد صفی امرنا ہادہ مال ممنین عائشہ کی روایت ہے کہ جو کوئی ہمارے دین میں کوئی نیا کام وہ جاری کرے اصطلاح میں بےدات کہتے ہیں بدعات کی تعریف کیا ہے آسان تعریف ہے احداز فدین فی فدین ال یعنی دو شرطیں بےدعت کی یہ بےدعت کی آسان تعریف ہے ال احداث فی فدین ایک یہ کہ وہ کام نیا ہو اور دوسرا اسے دین سمجھ کر کیا جائے یعنی ثواب سمجھ کر کیا جائے اسی لیے بےدعت کی جتنی تعریفیں آپ دیکھ لیں ان میں یہ دو چیزیں وہ شامل ہوں گی بعض کہتے ہیں احداث و یکن فی فیاحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کام کا ایجاد کرنا اس کام کو کرنا کہ جو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھا مطلب یہ کہ اس وقت اسے دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا تھا اور آج کوئی مبتد وہ کرے تو بدعت میں یہ دو چیزیں شامل ہیں ایک یہ کہ وہ کام نیا ہو اور دوسرا یہ کہ وہ دین کے طور پر وہ کیا جائے دین کے طور پر وہ کیا جائے بیدات کے حوالے سے جو اچھا کام کیا ہے وہ بہت سارے علماء نے کیا ہے لیکن کتاب الاعتصام امام شاطی کی امام شاتی, کی جی امام شاتی کتاب الاعتصام میں انہوں نے رد بدعت کے حوالے سے بڑا اچھا کام کیا ہے ان سے پہلے امام شاتی یہ آٹھویں صدی ہجری کے عالم ہیں اور یہ اندلوسی ہیں اسپین کے یہ عالم ہیں اور اسپین کے بہت سارے علماء ہیں قرطبی اور یہ تمام اندلوسی ہیں شاطبی ان کا بدعات کے رت پہ بھی بڑا اچھا کام ہے اور ان کا اصول فقہ پہ بھی الموافقات ان کی بڑی اچھی کتاب ہے ان سے پہلے ابو شامہ نے الباعث ان سے پہلے ابو بکر ترتوشی نے بلکہ امام بخاری کے ایک ہم ہیں وہ ہے کتاب البدع ابن ون ونہی عنها محمد ابن وضاح محمد ابن وضاح یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں غالباً المتوفیٰ دو سو نو ہجری تو کتاب البدع ون عنہا یہ بہت ابتدا میں میرے پاس ہے یہ الحمد یہ تمام کتابیں ہیں تو امام شاتی بھی بدعت کو دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہے بدعت حقیقی اور ایک ہے بدعت اضافی بدعت حقیقی شاہ اسماعیل شہید بدعت حقیقی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں بدعت اصلی اور بدعات اضافی امام شاطی بھی جو بدعات اضافی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں شاہ اسماعیل شہید وہ بدعات اضافی کے لیے بدعات وصفی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں ایضا الحق سریح میں شاہ اسماعیل شہید بدعات حقیقی یا اصلی یہ وہ بدعت ہے کہ جس پر شریعت کی کوئی دلیل نہ ہو نہ کتاب اللہ میں کوئی دلیل ہو نہ سنت رسول میں کوئی دلیل ہو نہ اجماع میں کوئی دلیل ہو کہ الغرض کوئی دلیل نہ ہو مطلب یہ وہ بدعت مختصر الفاظ میں وہ بدعت جو اپنی ذات میں بدعت ہو یعنی سرے سے اس کا وجود وہ قرن اول میں مسلمانوں میں نہ رہا ہو ٹھیک ہے مشرقین میں مجوس میں یہود و نصارہ میں تھا لیکن مسلمانوں میں وہ چیز نہیں تھی یہ بدعت حقیقی یا اصلی کی تعریف ہے اور بدعت اضافی یا بدعت وصفی یہ وہ بدعت ہے کہ جس کی اصل تو قرآن و سنت میں ہے اب دعا ہے اس کی اصل تو قرآن و سنت میں ہے قرآن دعا مانگنے کی ترغیب دیتا ہے لیکن مبتدے اس میں اپنی طرف سے ایک چیز اضافہ کر لیتا ہے یا تو تخصیص کر لیتا ہے یا اس کی حیت کو تبدیل کر لیتا ہے یا اس کی مقدار میں تبدیلی کرتا ہے اور اس مقدار حیت اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ چیز وہ بدعت بن جاتی ہے اب مثلاً اللہ کے پیغمبر نے جس مسلے پہ انہوں نے نماز پڑھائی ہے اس مسلے پہ انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے بلکہ ابوداود کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص جس مسلے پہ وہ لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے امام اسے فرض نماز پڑھانے کے بعد کس چیز نے عاجز کر رکھا ہے اور کس چیز نے روکا ہے چاہیے اسے یہ کہ وہ آگے بڑھے دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے پیچھے آ جائے لیکن اس جگہ پہ وہ سنت نماز وہ نہ پڑھے کس چیز نے اسے عاجز کیا ہے اور ایک مبتدی اسی جگہ پہ وہ سنت پڑھ کر اور پھر سنتوں کے بعد وہ چہرے کو وہ پھیرے اور وہ جو فرض نماز کے بعد دعا کی ترغیب آئی تھی وہاں پہ بھی اجتماع کے ساتھ نہیں ہے جماعت کے ساتھ ہمارے ہاں آج کل تو مساجد میں فرضوں کے بعد بھی جہرن سے وہ اجتماع کے ساتھ جماعت کے ساتھ وہ دعا کی جاتی ہے حالانکہ فرائض کے بعد بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے لیکن سنتوں کے بعد اس کے بدعت ہونے پہ تو تمام علماء یہ قول کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اسی طرح جنازے میں دعا کر لیتے ہیں میت کے لیے تو وہاں پہ سلام پھیرا جنازے سے اور پھر یہاں پہ کہتے ہیں اس میت کے لیے دعا کرے ابھی تم نے جنازے میں کیا پڑھا ہے اسی لیے اس کے بعد میت کے دفنانے تک پھر دعا نہیں ہے جماعت کے ساتھ اجتماع کے ساتھ ہاں اکیلے دعا آپ کر سکتے ہیں اور جب مردہ دفن ہو جائے تو پھر اس کی تدفین کے بعد اجتماعی دعا وہ کی جائے تو یہ بدعت اضافی یا بدعت وصفی اب دعا تو تھی لیکن مبتدے اس میں ایک چیز جو ہے وہ اپنی طرف سے بڑھا لے کہ سنتوں کے بعد جماعت کے ساتھ دعا جو ہے یہ بڑے ثواب کا کام ہے اسی طرح جنازے کی نماز کے بعد دعا مانگنا یہ بڑی اچھی اب دعا کی ترغیب تو ہے لیکن اس موقع پہ اللہ کے پیغمبر سے یہ چیز یہ منقول نہیں ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی پیدائش اس پر خوشی منانا یہ تو مسلمان کے لیے ہر وقت چاہیے لیکن اس کے لیے بارہ ربیع الاول کی تخصیص کرنا وہی اس چیز کو بدعت بنا دیتی ہے تو یہ بدعت حقیقی اور بدعت اضافی میں یہ فرق ہے تو یہاں پہ قل ما کن تو من عام نر رسولے کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں کوئی انوکھا نہیں ہوں پیغمبروں میں سے رسولوں میں سے وما ادری مایوف آلوی ولا بکم اور اس میں نفی علم غیب ہے اللہ کے پیغمبر سے اور میں نہیں جانتا مایوف آلوی ولا بکم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا کیا مطلب کیا اللہ کے پیغمبر کو اپنا مقام معلوم نہیں تھا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اپنے بستر پر مجھے موت آئے گی یا میں جہاد میں میں مروں گا یا کسی اور کے ہاتھ میں قتل ہوں گا یہ مجھے پتہ نہیں ہے نہ میں تمہارے انجام کو جانتا ہوں نہ اپنے انجام کو جانتا ہوں کہ میرا انجام وہ اپنے بستر پہ ہوگا یا کسی اور کے ہاتھوں ہوگا انایو علئی میں تابع نہیں ہوں مگر اس کا کہ جو وہی کی جاتی ہے مجھے میں تو وہی کا تابے ہوں مبین اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اگلی آیت میں تیسرا جواب ہے انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے وہات علیہم آیا تو نابینات اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں واضح واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے للحق کے قرآن کے بارے میں لما جا اہم جب آیا ہے ان کے پاس تو کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے بلکہ کہتے ہیں کہ بنایا ہے گھڑا ہے اس پہ اس قرآن کو اس پیغمبر نے اپنی طرف سے قل کہہ دیجئے پیغمبر کہ اگر میں نے کھڑا ہو اسے تو تم اس کا وبال مجھ پر ہے اور اللہ ہی مجھے اس کی سزا دے گا اور تم مالک نہیں ہو میرے لیے اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر اور یہ اللہ خوب جانتا ہے اسے کہ تم مشغول ہوتے ہو فی ہی ان باتوں میں یہ اللہ تمہاری ان بکواسیات سے خوب واقف ہے کفابی شہید و وبینکم کافی ہے خاص اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان وہ الغفور الرحیم اور یہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں انوکھا نہیں ہوں میں کوئی انوکھا نہیں ہوں پیغمبروں میں سے اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ انتب ال میں تاب میں پیروی نہیں کرتا میں تاب نہیں کرتا مگر اسی کی کہ جو وہی کی جاتی ہے میری طرف یعنی میں اپنی طرف سے باتیں نہیں گھڑتا۔ اور میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا مبین کھول کر اور بازے وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین